أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله وعلى نفسي وعلى نفسي صفه نمبر 200 اور ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرثو على اعقابنا کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکارے مالا فرنا والا جو نہ تو ہمیں نفع دے اور نہوں پر پھیر دیے جائیں بعد اذ حدان اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی کل لذی اس شخص کی طرح تحوت حسیاتی مفل اور کہ جس کو زمین میں شیطانوں نے بہکا دیا حیرانا اس حال میں کہ وہ حیران ہے لہو اصح اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں کہ تو ہمارے پاس آ جا کل کہہ دیجئے دیجیے اند اللہ یقیناً اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے وہ اور ہم حکم دیے گئے ہیں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے لینسلی مالمین رب, رب العالمین کے متی فرما بردار بن جائیں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 جاتا ہے نہ بخار کا جواب دیتا ہے نہ ان کی طرف جاتا ہے ایسا وہ شیطانوں کے درجے میں آیا ہوا ہے پسا ہوا ہے اگر ہم سیدھی راہ کو چھوڑ کے دوبارہ سے کفر شرک والی راہ اختیار کر لیں تو ہماری مثال بھی اس آدمی کی طرح ہی ہو جائے گی مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح راہ ہدایت کی طرف آ نہیں سکتا ہاں اگر اللہ نے ہدایت اس کے مقدر میں کر دی ہے تو یقینا اللہ کی توفیق سے وہ راہ یاد ہو جائے گا کیونکہ سیدھے راستے پر چلانا وہ اللہ سبحانہ ہوا تو کا ہی کام ہے اور ہمارے لیے حکم یہ ہے لینو سلیم رب العالمین کہ ہم رب العالمین کے مفی بن جائیں اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں وہ عقیم اس کا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 وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور جس دن وہ ہو تو کا اور جس دن سور میں پونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی عالی ملغئی و وہ غیر اور حاضر کو جاننے والا ہے وہ بل حکیم الخبیر اور وہ کمال حکمت والا اور کمال خبردار ہے خوب خبر رکھنے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے لیکن اللہ نے زمین و آسمان کو جو بنایا ہے یہ بے مقصد نے خلاوات ابل بلحاق زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے تو با مقصد پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان و زمین کو لاہ بھی کودتے پیدا نہیں کیا کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اس کا کوئی مقصد تھا زمین و آسمان کو تخلیق کرنے کا اور مقصد کیا تھا لیا بزرا تم او تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ امروں کے اعتبار سے تم میں سے اچھا کون ہے اور جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بتایا ہے جنس میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اسی طرح دوسری عادت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسخر ماوات ہو اس نے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 وَيَوْمَ يَقُولُ كُن <فَيَاكُون> اور جس دن وہ کہے گا ہو جا سو ہو جائے گا یعنی حشر کے دن جب اللہ مردوں کو زندہ کرنا چاہے گا تو اللہ کے لفظ کن سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے حشر واہ ہو جائے گا لوگ بھاگتے دوڑتے ہوئے قبروں سے نکلتے میدان محشر میں جمع ہوئے والوں یو نقوفی سور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 اسی طرح یہ سورت مومن کی آیت ہے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال یوم الدین وہ قیامت کے دن کا جزا کے دن کا مالک ہے بادشاہ ہی اس دن صرف اس اکیلے اللہ ہی ہو یوگ و یون فخوفی سور جس دن سور پھونکا دن جائے گا اس دن اکیلے اللہ کی بادشاہی ہوگی قیامت یعنی کے دن سور سور کیا ہے عبداللہ عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسند احمد میں ہے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آرابی آیا دیہاتی کہہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے آپ نے فرمایا وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا سینگ ہے سیگ نما کوئی چیز کس میں پھونکا جائے گا جب میں ترمدی کے اندر بھی یہ حدیث آتی ہے آم طور پہ سور کا مانا کرتے ہیں نرسا نرسا سیگ بڑا سارا سیگ اس کو نرسا کہتے ہیں. تو اس لیے سور کا یہ مانا کرتے ہیں وہاں حدیث میں بھی اس کی یہی مت آتا ہے. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے مستدر کے حاکم وغیرہ میں علامہ نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اس وقت سے تیار عرش کی طرف دیکھ, دیکھ رہا ہے جب اسے سور دیا گیا سور جب سے اس کو دیا گیا اس وقت سے لے کے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 تو سور ایک کرم ہے سین نر سنگا جو لوگ کئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں سور کا جو معنی ہے وہ ہے سورتیں سور سور سے ہے سوراتن کی جمع اس کا مطلب ہوتا مطلب ہے سورت کا مطلب شکل و سورت تو یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں حدیث پہ جو بلا ہے سور کے متعلق وہ یہی ہے کہ وہ ایک سینگ نما کوئی چیز ہے یا سینگ ہی ہے سورہ نبر میں اللہ سبحانہ ہوا تھا اللہ نے اس سور کی قدرے تفصیل بیان کی ہے کہ ایک سور چھونکا جائے گا اس سور کی وجہ سے ساری خلقت گھبرا جائے گا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 گویا پہلے گھبراہٹ اور بے ہوشی اور پھر اس کے نتیجے میں بے ہوشی کے نتیجے میں ہی خانا. یعنی دونوں ایک ہی ہیں اور دوسرا سور جب بھوکا جائے گا تو سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے عالی برغی بشہادہ وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے بہت الحکیم الخبیر اور وہ خوب حکمت والا نہایت کا خبر ہے پورا بندوں کے اعتبار سے جو چیز پوشیدہ انسانوں کے لیے جو چیز غیر ہے وہ اس کو جاننے والا ہے غرنہ اللہ تعالی کے لیے تو کوئی چیز بھی غیر نہیں لا عنہم ایک ذرہ بھر بھی چیز اللہ سے اوجھل نہیں ہے ابراہیم ابھی آزارا اسلام اور ابراہیم علی علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا اتتقد اصنا من خالہا کیا تو بھتوں کو معبور بناتا ہے انی آراکا و قومکا فی غلال مبین بے میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے حق ہونے شرب کے باطل ہونے کے دلائل ذکر کیے اور حشید نے مکہ کے غلط عقائد پر ان پر تردید کی اور اب شرک کی تردید کے لیے بطور دلیل واقعہ ذکر کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلط و السلام کا شرک کی تردید کرنے کے لیے کہ وہ عید کے سب سے بڑے داعی اور شرک سے بیزار تھے چونکہ اہل مکہ جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں ابراہیمی دین پر ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت کا جو واقعہ ہے وہ ان کے سامنے ذکر کیا اور سمجھایا کہ دیکھو انہوں نے کس طرح قوم سے علیحدگی اختیار کی اشرعی نے مکہ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کے دعوے دار ہیں ان کا یہ دعویٰ غلط ہے وہ تو موحد تھے جب ابراہیم علیہ السلام موحد تھے تو تمہارے پاس سرک کی پھر دلیل کیا رہ جاتی ہے اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا ابراہیم نے اپنے باغ آزر کو کہا اب پہلی کتابوں میں ان کا نام آرف یا تارخ اس طرح کا نام لکھا ہوا ہے تو قرآن کی بات ہی بارہ ہے سابقہ کتابوں میں تحریف اور تغیر اور تبدل ہوا ہے سابقہ کتابوں کی بات ختم جو بات پرانے مجید نے ذکر کی ہے وہی وہ ٹھیک اور درست ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آرخ یا تارخ جو سابقہ کتابوں میں متداس وقت جو موجود انجیل زبور وغیرہ ہے ان میں یہ نام ذکر ہوا ہے تو یہ نام ان کا اصل نام نہیں بلکہ یہ لقب ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ سلاۃسلام کے باپ کا نام آدر نہیں بلکہ آدر ان کے چچا کا نام تھا بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ نبی کا باپ ہو اور مشرق ہو ہی نہیں سکتا لہذا وہ تعمیر کیا کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ سلاۃسلام کے باپ کا نام آدر نہیں تھا یہ آدر اصل میں چچا کا نام تھا لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے اس قور کی جڑ کاٹ دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ براہیم علیہ سلاۃ والسلام نے اپنے باپ آزر کو کہا اللہ نے اس کو بات قرار دیا ہے یہ باپ کو چچا بنانے کا تلے ہوئے ہیں تو کرتا ہے انی مبین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اس کی قوم کو گمراہی میں قرار دیا تو لہذا ہے دوسرے کہ انہیں مکہ اگر تم بت پرستی کرتے ہو تو تم بھی زرال مبین میں والے گمراہی میں ہو غزالی کا نوری ابراہیمات اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ سلاۃسلام کو آسمان و زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے موقع نہیں کامل یقین کرنے والوں میں سے مطلب یہ ہے کہ اس طرح پچھلی آیات میں شرک کی تردید کی ہے اسی طرح ابراہیم علیہ سلاۃسلام کو زمین و آسمان کی عظیم سلطنت کا مشاہدہ کروایا جس کے کئی مقاصد کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انہیں توحید کا آنکھوں دیکھا یقین ہو جائے ایمان بالغیب بھی بڑی شہ ہے لیکن جب بندہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو یقین کرتا ہے وہ بہت آڑا درجہ جیسے سورہ بابرا نے تیسرے بارے میں گزر چکا ہے ابراہیم علیہ السلاۃ السلام کا واقعہ غلہ نے ذکر کیا کہنے لگے آرینی کہیں علم ہوتا اللہ دکھا تو سید مردے کیسے زندہ کرتا ہے کیا کہا عالم تمہیں کیا تو ایمان نہیں لایا بنا کا کہ ایمان ہے میرا کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے لیکن وہ والا کیل بھی میں اپنے دل کا اجمین چاہتا ہوں اطمینان قلب کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اطمینان قلب کے لیے اور یقین کامل پیدا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ سلاۃسلام کو آسمان و زمین کی عظیم سلطنت کا مشاہدہ کروایا فلم جنا ہی تو کب آ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا تعلا کہا ہا بوربی یہ میرا رب ہے فلنگ ماں افل جب وہ غروب ہوا لالی لا تو کہنے لگے میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا ابراہیم علیہ السلام اسلام کی قوم کئی معبودوں کی پرستش کرتی جن میں بت سورج چاند ستارے بلکہ بادشاہ بھی ان کا رب ہوتا تھا بادشاہ کو بھی رب کہتے تھے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 اور جو ان کا بادشاہ تھا نمرود جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ایسے انداز میں بادشی براہ سلا تو سلام نے کہ فکو ہے تلا جی کا ہو گیا ناجواب ہو گیا نا ناطقات بند ہو گیا وہ پیچھے پڑ آئے نا الم <سلام> تلا اللہ جی ہاتھ چاہے باہی پھر آتا باہ بادشاہ تھا بادشاہ کے درباد میں برائی بلا اسلام کو مشرق سے لاتا تو مغرب سے لا کے دکھا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ رب سورج کو مشرق سے لاتا تو کہتا میں بھی مشرق سے لاتا لیکن انہوں نے اس بات پہ انتفا نہیں کیا بلکہ کیا کہا رب تو سورج کو مشرق سے لاتا تو مغرب سے لا کے دکھا دوسرا راستہ اس کا بند کر لیا فو حضرہ جی کا نافک بند ہو گیا اب یہاں پر جو دیگر بہبود تھے بادشاہ کا بھی نات کا بند کر دیا جو گٹ تھے ان کو توڑ کے ان کے بہبود نہ ہونے پر ایک واضح دلیل قائم کر دی باقی رہ گئی آفاقی چیزیں سورج چاند ستارے اب ان کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ رب نہیں قوم کو دلیل دیتے ہیں ستارے کو دیکھا قوم بڑا تارک ہے یہ رات ہے لیکن جب غروب ہوا تو کہنے لگے کہ یہ تو اس کی زندگی مجھ سے بھی تھوڑی ہے رات کی تاریخی میں آتا ہے صبح کا اجالا ہوتے ہی غیر ہو جاتا ہے جب لوگوں نے یہ سنا ہوگا ابراہیم کی زبانی علیہ سلاۃسلام کہ ابراہیم علیہ سلاۃسلام نے تارے کو رب کا یقیناً بڑے خوش ہوئے ہوئے کہ لو جی اس نے سارے کو رب مار لیا لیکن جب انہوں نے یہ کہا تھا وہ خدا کے نہیں میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا تو سارے کے سارے مایوس ہو گئے امراہیم رحی صلاح و السلام نے توحید کے بنکروں کو گھیر کے مارنے کی ایک عظیم تدبیر سوچی کہ ایک محال چیز کو مفروضے کے طور پر تسلیم کیا تاکہ دل نشین طریقے سے انہیں قائل کیا جا سکے اس کے بعد فَلَمَّا اور ال تمارا بازی رن کالا جب چاند کو دیکھا روشن چمکتے ہوئے تو کہتے ہیں یہ میرا رب ہے فل افالا جب وہ بھی غروب ہو گیا کہا لَا اِلَّم مِنَ الْقَوْمِ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں تارے سے پڑا اگلی رات چاند کو کہہ دیا یہ میرا رب ہے یہ پڑا ہے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 اس کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی طرف داغ دیتا ہوں تارے سے بھی چاند سے بھی بڑا ہے سورج فلگ ماںت جب وہ بھی غروب ہوا کالا تو کہا یا بڑی ماں تشریف جو تم شریف ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں بنی تو جب سورج کو رو تمام معبودوں سے بیزاری اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ایک ہی معبود برحب کا اعلان کیا تو قوم جھگڑے پر اتر آئی اور جھگڑے کے ساتھ اپنے خدا کے غذب سے ڈرانے لگی اور ابراہیم علیہ السلام سلام کہتے ہیں وَمَا مِن تو اپنے چہرے کو ذات کے لیے متوجہ کیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور میں حنیفہ اکیلا یکسو ہوں پرست اللہ کا پرستار ہوں وما مشرفوں میں سے نہیں قُوبُهُ لگی؟ قَالَا فِي تُم اللہ کے بارے میں ہدایت دی ہے وَالا اور جو تم شریک ٹھہراتے ہو میں درتا. اِلَّا ان سے نہیں ڈرتا اللہ شاہ ہاں مگر میرا رب اگر کچھ چاہے واسع رب, بھی رب ہر چیز کو اپنے سے ہے. تو کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وکی فاطھ تم اور میں کیسے ڈروں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو ولا اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہرائے ہیں کہ جس نے جس کے بارے میں اللہ نے تم پر کوئی دریل نادل نہیں کی فعی الفریقی ان کم تالا مون تو دونوں گروہوں میں سے دونوں فریقوں میں سے امن کا حق زیادہ حقدار کون ہے ان کم تم اگر تم جانتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا ٹھیک ہے وہ کہتے تھے ہمارے خدا یہ کر دیں گے بت یہ کر دیں گے سورج یہ کر دے گا چاند تیرے ساتھ یہ کر دے گا تو نے ان کا انکار کیا بادشاہ یہ کر دے گا پر میں کسی سے نہیں کرتا ہاں اللہ نے اگر کوئی نقصان پہنچانا ہے تو اللہ پہنچا سکتا ہے تمہارے یہ ماپو دانے باطلا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو اللہ سبحانہ ہوا تو نے ابراہیم علیہ السلام سلام کی رہنمائی کی اور قوم کے جھگڑوں سے ان کو مزید سبق سکھائے قوم کے ساتھ یہ مناظرہ ہوا تو ان کی قوم نے اپنے عقیدے کے صحیح ہونے کے کئی دلائل پیش کیے سر انہوں نے ایک دریل یہ بھی پیش کی اس طرح سورہ سرو میں آتا ہے انجد نہ آباہ ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے اس اسی طریقے پر اماطن مطلب اسی طریقے پر پایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی بھی دی کہ تم آفات اور مصیبتوں میں گر جاؤ گے تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ بکد حدان اللہ نے مجھے ہی ہدایت کی ہے تو سارے کے سارے ان کے جو معاملات تھے وہ ختم ہو گئے اور جو ان کی تھمکی تھی وہ کہا کہ اللہ کو تکلیف کو چلانا چاہے تو کو چائے وغیرنا تمہارے یہ مابو دانے باطلا وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے واسی یادیق اللہ شیخ علم ہر چیز کی حقیقت اور اصلیت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے جب اس نے مجھے ہدایت عطا فرما دی تو پھر کوئی ہدایت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 ستارہ پرست اب بتاؤ ہم دونوں میں سے امن کا حقدار زیادہ کون ہے کیا مشرقین جو ان بوتوں کے متعلق باہد باہد پرستی کی راہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ نفع نقصان پہنچاتے ہیں یا ہم خالص توہید پرست یہ یقین ہے اطمینان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر نفع اور نقصان کا حالک اور قادر ہے اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی مردہ ہستی ہو یا زندہ ہستی ہمارا ذرا بھر بھی نقصان نہیں کر سکتی اس مت کے کلر وہ پیر پرست جو ہیں وہ بھی تو ہند سے کہتے ہیں کہ جو شخص بڑے پیر کی گیارہ چھوڑ دے اس کا بیٹا یا بھینس مر جاتی ہے اور کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے دودھ کی جگہ پہ وہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے ڈراتے ہیں اپنے ملو دانے کو کا سب ان کا بھی یہی جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا اللہ دینا ایمان اولادون <تصفيق> وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک کے ساتھ خلط نہیں کیا ایمان کے بعد بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا اولا کالحم المن یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہے وہ ہم اور یہی ہدایتی ہی یافتہ ہیں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 توحید کو خالص نہ رہنے دے اللہ کو بھی مانے اور ببو دانے کو بھی مانے تو پھر کسی بھی صورت اس کو امن اور چین نصیب نہیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں اسلمانوں نے بھی خالص توحید کو, کو چھوڑا قبروں اور آسمانوں کی پرست شروع کر دی ماشاء ماشاءاللہ جس کے نتیجے میں پورا عالم اسلام زلت اور مسکرت کا نشانہ بن گیا ہے کہیں نہ کہیں تکلیف اور مصیبت مسلمانوں پر ہے اب نہ کہیں عمل ہے نہ ہی لائے اللہ کی توحید اور اس کے احکام کی حکمرانی یہ نظر نہیں آتی اس کا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ تر مسلمہ دوبارہ خالص توحید والی ہو جائے خال سفر اللہ واحد و یکتا کے حضور سیدا ریز ہو شہر چھوڑ دے رکھ کے آستانے پہ جمی رہے وہاں بلا سارے ٹھیک ہو جائیں گے اس امام کو مناصل ہو جائے گا اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس سنت کی روایت